سنت اعتقاف کے لیے روزہ شکر اگر کسی موتکف کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے جب روزہ ٹوٹ جائے تو سنت اعتکاب ختم ہو گیا اس لیے کہ وہ تو پورے دس یا نو دن ہوگا چاند کے حساب سے. اب جب اس کا یہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس دن کی قضا کرے گا باقی احتکاب سنت چونکہ ابر رہا نہیں اس لیے وہ احتکاب اس کا ختم ہو گیا جس دن اس کا روزہ ٹوٹا ہے اس دن کی سزا کرے گا ایک روزہ رکھ کے